سے کہتے ہیں جس کی آمدنی کم ہو خرچہ زیادہ فقیر کسے کہتے ہیں زیادہ وہ <weirdly> فقیر ہے اسلام میں حکومت ہر صاحب تصروف اس کو دے کیونکہ اس کا خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے لیکن یہ ٹیکس اس کو چھوڑتا ہے میرے پاس پنڈی اسٹاف کا محمد سین ہے وہ کہتا ہے جی پانچ ہزار میری تنخواہ ہے تین ہزار کرایہ ہے پچیس سو بے لاکھ میں کہاں مینی سے ہزار کوئی بے مانو ایسا غریب بھی تمہیں ٹیکس ٹیکس بھی میں نہیں ہیں ٹیکس ٹیکس ہی ہے پینسٹھ روپیہ پچہتر کلو پر ٹیکس ہے جو دو سو دیہی کماتا ہے سورو تمہیں ٹیکس دے پچہتر روپیہ گھی پر یار کوئی سوچو تو صحیح ادھر ظلم کے پہاڑ کیوں نہیں نظر آتے کیوں ہم دے ہو گئے کیوں بچے جو ہم دے رہے ہیں سور فیکٹری میں جہاں سور بن رہے ہیں بیٹے اس میں دے رکھے بے ایمان ملاد منائی جا رہی ہے کیسی فراڈ کو دوسرا بل سوچا مولوی کا جرم بل پر ہم ادھر آئے نہیں جب ہم مر گئے ہیں وہ اکبر آبادی کہتا ہے پاکستان کی قوم کے نام کے بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھو مردہ بھی ہے موجود ہے پاکستانی قوم کو دیکھو یہ ہے سور مردہ چل پھر بھی رہی ہے کافی بھی رہی ہے پتہ کوئی نہیں بل بل مجھے ریسٹ ہاؤس میں افسر لے گیا یقین کرو دس بجے دن کے بلب بھی چل رہے تھے اے سی بھی چل رہے تھے پکھے بھی چل رہے تھے بندہ کوئی نہیں بیٹھا میں نے سے دار سے پوچھا ہوئے مراد یہ بند کیوں نہیں کرتے اس نے کہا دو دو لاکھ سوروں کی تنخواہ ہے اور بل دے رہی ہے غریب ہوا یہ کیوں بند کیوں سولہ یوں نوٹ ہو گیا اے سور کے بچے تم بل دو مہنگائی کے خلاف نوازنے جلوس قوم ساتھ ارے جس کی بجلی خوا, جا رہی ہے محلہ تک کسی کو کنیکشن نہیں ہے گیس بھی جو جا رہی ہے کنیکشن کسی کے پاس نہیں ہے کروڑوں روپے کا بل بنتا ہے تو دے रह پہ دیکھ مہنگائی ختم ہوتی ہے محکمہ مال انار وابڈا کالج یہودی پرستی فالج یہ تھانے، پولیس فوج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 حقوق کو فرائض یہ بہن سکول والے جو ہیں یہ فر حق. حقوق کا نعرہ لگائیں گے فرائض اسلام نے حقوق و فرائض دونوں کی تقسیم کی ہے جس انسان کے حق ہیں اس پر فرض بھی ہیں یہ حقوق کو. نے کہا ہم حقوق کا نعرہ لگائیں گے بے وقوع مسلمان کو سنائیں گے تو یہ حقوق کیا جو میں چاہوں مجھے ملے فرائض سے محروم ہو جائیں گے فرائض بھی ہیں حقوق اسلام تک تقسیم کرتا ہے بیوی کا حق ہے مرد پر وہ مرد پر فرض ہے بیوی کا حق ہے پھر مرد پر حق ہے بیوی پر وہ مرد کا حق ہے بیوی پر فرض ہے اسی طرح قوم کے فرائض حکومت پر حکومت کے حقوق قوم کا حق ہے کہ حق اس کو مال جان عزت کا تحفظ دے یہ حکومت پر فرض ہے اور قوم کا حق ہے جید تنقید جید مشورے جہد مطالبات عوام کا بنیادی حق ہے سبحان یہ سبحان بولنے نہیں دیتے سور ہمارا حق ہے سورو تم پر کوئی فرائض بھی آئے مال کتاب طاوت جان عزت کا تو سور و تم بیٹھے کیوں حقوق کا نعرہ فرائض سے بار بس ہر ایک بندہ اپنے حق بیویوں کے حق پتنیا اور کیا دیتے ہیں ناچ رہی ہے کلب میں ناچ رہی ہے بک ہو رہی ہے اور پتنی بیوی کو کیا حق دینا چاہتے ہیں در بدر پھر رہی ہے اور حقوق بیویوں کے ان پر کوئی فرائض نہیں ہے حقوق کو فرحض تو بجلی بجلی کا بل یہ ہم تم پر یہ دو بڑے ظلم ہے تعلیم کے دو بڑے ظلم اور ظلم تو بہت ہے میں بیان کروں ہے سارا ظلم رواداری رحم ہے ہی, ہی نہیں ایمان سے سارا ظلم ہے پھس کے رکھ دیا قوم کو پوری دنیا پھرو خدا کی قسم پاکستان جیسی حکومت عوام کے دشمن پوری دنیا میں نہیں کافر ہیں مجوسی ہیں یہودی اتنا عوام کے دشمن نہیں ہے جتنا پاکستان کی حکومت عوام کی دشمن ہے اور پوری دنیا پھرو پاکستان جیسی غیرت عوام بوزدل بھی کہیں نہیں ہم بے انتہائی بوزدل اور بےغیرت ہے کوئی ہمارے لیے ہم نے اپنے لیے جب ہم خود انسان خود نہ خود روئے تو اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک انسان خود نہ طلب کرے ہے کوئی نام مراد سیاست کوئی ہے حق پہنے والا وہ نام مراد یہ تم نے پانچ سو ایکڑ میں محلات بنائے یہ بیچو غریبوں کو دو مکان غریبوں کے مکان گھیر رہے ہو کارز اتارو ملک سوارو زمین خریدو اور مال اسارو جتنا پیسہ تھا مال میں لگاؤ اگار ہے جج کو خرید کر لیا انہوں نے جج بیٹھا ہے یہ یوسف کو تمہارا پیسہ پہر سے منگاؤ سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے خرید لیا ہے ہر ایک کے خلاف وہ ان سے نہیں پوچھتا بھائی نواب تیرا جو پانچ سو ایکڑ میں مال لاتے ہیں یہ کہاں سے بنائے تھو ابنا دیا رہی وہ ایک بادشاہ نے کہا بندے گا ہی ماں ببو غنی فرحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حضرت عذاب آنے والا ہے آپ نے فرمایا عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے عرض کی عدلیہ صحیح کام فرمایا جاؤ آرام سے سو جاؤ عذاب نہیں آتے وقت کیا بت ایک بات دو باتیں کروں گا یار آپ کا وقت بھی نہیں میں بھی بوڑھا بندہ ہوں قسمت سے آیا ہوں اور یہ باتیں جو ہے نا میں جو کر رہا ہوں ان کا وزن میں جانتا ہوں بے وقوف نہیں سمجھنا کتنا وزنی باتیں ہیں مجھے پتا ہے جان جان لگانی لگا کر یہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں اللہ نے یہ کہتے ہیں نا امراد بہمان ملہ کہ علاج سننا ہے ایسا پھیلا ہوا ہے بات دے شا. دے شا. دے شا. دے شا. علاج سنت ہے کسی نے بتایا بئیمان نے, نے علاج سنت تھا آپ نے تو کرایا ہی نہیں علاج سنت کیسے ہو گئی بہمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اکدس میں ایک حکیم گیا مہینہ بیٹھا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاوا روزی کمانے آیا تھا مریض تو میرے پاس ایک نہیں آتا آپ نے فرمایا حکیم یہاں سے چلا جا یہ لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں بیمار نہیں ہو کہنا تو یہ تھا کہ سنت علاج ہے ایمانوں نے کہہ دیا کہ علاج سنت جس طرح کوئی کہے ہماری قوم بھی پیچھے نہ سوچنا ہے بتانے والا کوئی آئے ملا خود دین سے مارے گئے وہ قوم کو کیا بتا وہ تو ہے پیٹ کے پیچھے دندے کے پیچھے پڑا ہوا ہے پیٹ پلے چاہے قوم کو کچھ ملے نہ ملے yes, yes, پولو کے قطرے ہمارے yes, پاس کاغذ رکھے ہیں انٹرنیٹ میں دیا آپ ہی نمبر میں. انہوں نے بہت بڑی بھائی عورت میں اووری ہوتا ہے جو تو مادہ تولی دی اور مرد میں ٹسٹ اسی طرح انہوں نے کہا یہ کہ پولیو کے قطرے جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں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 پوری دنیا میں چھ سو پولو کے مریض ہیں ڈاکٹر جو عالمیت میں مارک رہا چھ سو مریض ہیں اس کے لیے امریکہ کو بڑا جوش ہے اور ایڈ کینسر شو دل کے دورے یہ ادھر میں دوائیاں مہنگے کیے جا رہا ہے جہاں لاکھوں بندے موت چھ سو ارے تم یہاں بتاؤ پولیوں کا کوئی ہے بیمار تو میں بتاؤ جی. یہ عام مرض ہے نہیں اور بہ مانو مرض سے پہلے علاج کرنا اسلام میں حرام ہر بندے میں پولیو کا اتنا بے وقوف بے ایمان ہو گئی کہ ہر میں پولو کی طرف سیم ہے اس نے کہا سوڈان میں فیکٹری قائم تھی کی تھی عراق کے بچ پانچ لاکھ بچہ عراق کا مار دیا دوائی بند کر کے ادھر بچوں کو کترے پلائے جا رہے ہیں سوڈان میں اس نے کہا فیکٹری قائم تھی کی تھی عراق کے بچوں کے لیے امریکہ نے بم مار کر تباہ کر دیا پھر انٹرنیٹ میں ہم نے دیکھا ایک میرا مرید ہے انٹرنیٹ میں لے آیا تو بندر کھڑے ہیں چی رہے ہیں بندروں اس نے کہا بندر کے خسرو میں ہوتا ہے کینسر اور وائرس ہوتی ہے یہ دونوں نکال کر ڈسٹرین بھی دکھائی دوا جو بی آر کمپنی بنا رہی ہے اس کا ڈاکٹر بول رہا تھا ان میں یہ ڈسٹرین میں انہوں نے دکھایا کہ کینسر اور وائرس ہے باقی دوائیاں جو بی -ار کمپنی مینیجر جات کا یور بولمین یہ شیطانی فتنے اور یہودیوں کے فتنے سے تیری پناہ سے بچ سکتے ہیں ورنہ ہم بچی نہیں سکتے اللہ کی پناہ مانگیا سے بچوں کو لانا سے تم پر بڑوں کو بم آتا ہے بچوں کو کترے ہو بے مانو یہ اللہ نے فرمایا ان تم سسکم کم ہسنا تم تمہاری اچھائی جو ہے وہ کافروں کا دکھ ہے وہ تو سب کم سہی آتی ہو بیا تمہیں بیماریاں پہنچے تو کافر خوشیاں مناتے قرآن <تصفيق> کی حکانیت میں نے آخر سے دیکھی وہ انٹرنیٹ میرا بری دے آیا تو ادھر وہ بندروں کو چیر رہے ہیں پولو کے کترے بند رہے ہیں سب کچھ دکھایا پھر وہ بیئر کمپنی کا ڈاکٹر کہتا ہے بڑا میں بندر لایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے آج سال میں میں کینسر لایا میں ایمان سے کہہ رہا ہوں قرآن کی حقانیت تو عورتیں مرد کھڑے ہیں انگریز وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں کینسر آپ پھیلانے والے ہیں وہ کہتے ہاں تو ایسے تھا ٹا ٹا ناچ خوشیاں آؤ تو میں اپ کو دکھا بھی سکتا ہوں انٹرنیٹ پہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ نے فرمایا تمہاری بیماریاں ان کی خوشیاں اومنستق من اللہ کی لا ولا کنوبیا کہہ ہے مر جو بھی مر جو بھر بچے لا تو دشمن کو دودھ ملے بازارکان دے اور یہودی جی ہاں sada bhi hai dushman ki دا سفار اللہ تعالیٰ یہود نے سارا دے ہاتھ پہ چھتے اتارین سا کو ڈیسے بلنا پی گئے دا سفار سنایا ہی نہیں کہوں آفتو من اُنہا بے بعد کتاب اُنہا بعد کتاب دا حصہ منے دو بعد ساری کو بے ایمانوں کی انہیں منے دو مجھے اسلام آباد کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یورو میں میٹنگ ہوئے ہیں انہوں نے کہا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لئے ہمارے پاس پولیو کے قطرے اور حفاظتی ٹھیکوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہیا. ایک بات مجھے دوسری کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں میں اسلام آباد کا ڈاکٹر ہوں اگر کوئی نہ پلائے تو انہیں ڈرائیں دھمکائے پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی قانون نہیں ہیا. ویسے یاد کریں بھی تو ہم بچوں کو ماریں اپنوں کو یا مرض پولو کی اس نے پولو کے نام پر نام رکھ تمام قوم کو برباد کر کے رکھ دیا اور قوم بھی موسلا اندھا بے خدا کی کنگ بزرگ فرماتے ہیں جس کو دشمن دوست کا پتہ نہیں دینی اور دنیاوی وہ دنیا میں برباد ہو چاہتا ہے ہمیں دشمن دوست کا پتہ نہیں ہے میرا حق تھا بتانا عالم ہوتا ہے متصل بالقول اصلاح احوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا میرا صرف فرض تھا جو میں نے ادا کیا آپ کو پہنچایا سکول بے وقوفی بتاؤں سمندر میں ملاؤ وہ بھی دیوانے پاگل بیمان ہو جائیں مسلمانوں آخری بات ہے لکب کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے موید. جب عموم میں اشتراک نہ و خصوص میں ہوتا ہے ارے ساری دنیا محمد سین رکھے گی جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا وہ بےمانو لکب کیسے ایک ہو سکتا ہے ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا تو لقب خاص کیسے ہو بے مانو تو ہو سکتا ہے بئیمان جو کر دیا سر سر کنجر سر مجوسی سر یہودی سر بےمانو سر کا معنی جناب علی کرو گے کافر ہو جاؤ گے میں بھی سر کا وہ بھی سر کہتے ہیں جس کو کہہ دو بے دین کو جائے دو کنجر کو کہہ دو چھے. جس کو سر کہہ دو یہ انگریزی لقب ہے سر مانا جناب علی کافر کو اللہ نے کالا نام بالو مدر کتے سور سے بد فرمایا کافر کی تعظیم کرنے والا کافر ہے ہمارا بھائی تو کافر کو جناب علی کہو گے پھر سرمانا کیسے جناب والی ہوگی صاحب کو جناب علی کنجہ کو جناب علی مجوس یہ بے دین جس کو کنجس کہہ دو سر یہ نہ اس سے بچو ہمارے لکابا اپنے حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب صوفی صاحب رانا صاحب چودھری صاحب ارے سب کو چودھری صاحب نہیں کہہ سکتے ایک نبی کا لقب کیا بتاؤں اس بیوقوف کو کہ کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے کافر محمد سہن نہیں رکھے گا ہم رام چندر جب کو اس کا ہمارا نام ایک نہیں بہ مانو کیسے میں سر مانا کرتا ہوں دلہ یقین کرو میں کال سار تھا نہیں ہمارے اپنے لقب پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی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 بتمیز جیسی تحزیری ابو ہمارا اسلام میں ہے ملا بتاتا ہے سور کھلے نہیں لگیں گے ہمارے اسلام میں ہے کہ چادر پیچھے آ جائے نہ نماز پڑھتے پڑھتے پتھر نہیں ہٹا اس کو فورا لیکن پچھلے بندے کو جب فوٹو نظر آئے گا نماز ٹوٹ جائے گی اچھا چادر پیچھے آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو بینٹ پتلون چھوٹے چولے والے ڈوئی اوپر جیسے نکلی ہوئی ہوتی ہے اسے نماز نہیں ٹوٹتی یہ بےمان اپنی ان کی نماز نہیں آئے لوگوں کی نماز بھی چٹ کرتے ہیں کہ ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاس دی بچی ساری ڈیڈی گھر جاتے ہو کہ ہاں میں کہ بیٹھی تمہیں لیڈی مسور جا خاتون ہوتی تمہیں جوتے لگاتی دنگے ہو کر نام ہے جس کو دیکھو نوجوانوں کو آنکھیں بند کرنی پڑتی فخر سے بھاگ رہے ہیں کیسے آپ کیسا اسلام عقل ایمان عقل ہم کدھر چلے میں اسلام رہا ہی نہیں گھر گئے کرو نا گھر دروازے پر رک گئے کرو میں سناتا جو جو صدی کیسی پرچکن ہے اور تبھی ملاد میں برائی کو نیکی سمجھے اور بھی ملادو لانتی ہو ابو عنی فرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عورت کی آواز بہر جاتی ہے وہ قوم برباد ہو کر مر جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں سنتا کہ <tie> <tie> ملا دو تم دار کیسے نام انہوں نے رواج نکالے جہ جہل گئے تو اللہ تعالیٰ گھر گئے کرو اعوذ باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پڑھ کے گئے کرو ایک بندہ تھا بیویوں سے لڑتی تھی جھگڑے فتور شیطان کے نو بیٹے گھر میں رہتا ہے جس کا کام ہی یہی ہے تکلیف دیتا ہے لڑاتا ہے جھگڑے پیر کے پاس گیا بیوی مجھ سے لڑتی ہے ہر وقت ہمارے گھر فساد سا رہتا ہے آپ نے یہی وضیفہ بتایا کچھ دن کرتا رہا کبھی بھول گیا ایک دن گیا بیوی اٹھ کر قدموں گر پڑی اس کی بڑی خدمت کی کھایا پلایا وہ گیا پیر کے پاس آپ نے فرمایا شیتان